و ہی و نفسی بسم اللہ الرحمن الرحیم تاثین تلک آیات القرآن و کتاب مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بےحد رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے تاثین تلکہ آیات القرآن و کتابِ مبین یہ قرآن اور واضح کتاب کی آیات ہیں خداً وہ ہدایت ہے وہ بشرا اور خوشخبری ہے دلینوں کے لیے اللہ دینہ یقین و وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں نماز وہی زکوٰۃ اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ وحم بالآخیرتھی ہم یقین اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں ان اللہ دینہ وہ لوگ لا مین بالآخیرہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ضعی الََ اعمالہم ہم نے مزین کر دیے ہیں ان کے لیے ان کے اہنال و حم تو وہ سرگردہ ہیں حیران پھرتے ہیں علاء کل دینا یہ وہ لوگ ہیں لهم سوء الاذابی ان کے لیے عذاب کی برائی ہے وہ ان کے اور وہ آخرت میں عم الافسار وہی خسارہ پانے والے ہیں وہ ان کا لت القلقرآنا اور بے شک خوب لطقل سکھایا جاتا ہے قرآن ملاد الحکیم علیم خوب جاننے والے بہت علم والے کی طرف سے موسا جب کہا موسا نے لی اہلی ہی اپنے اہل کو انی آنستو نارا میں محسوس کرتا ہوں آگی میں ان قریب لاتا ہوں تمہارے خبر او کم یا میں لاتا ہوں تمہارے پاس بھی شہاب ایک سلگا ہوا سلگایا ہوا انگارا لعلکم تاکہ تم کس گرمی حاصل کرو فلما جا جب آیا اس کے پاس نو دیا پکارا گیا انہوری کا منفی ناری کے برکت دی گئی ہے اسے جو آگ میں ہے منح اور جو اس کے ارد گرد ہے صبح اللہ رب العالمین اور اللہ تعالی پاک ہے جو جہانوں کا رب ہے یا یاموسا اے موسا ان اللّہ عزیز الحکیم بے شک حقیقت یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں بہت زیادہ غالب بہت زیادہ حکمت والا وہ القی کا اور پھینک اپنی لاٹھی کو پلم مارا آہا جب اس نے اس کو دیکھا تحت کہ وہ حرکت کر رہی ہے کہ انحا جان گویا کہ وہ ایک سانپ ہے واللہ وہ پھرا مدبرن پیٹ پھیر کر ولم یعقم اور واپس نہیں مڑا یا موسیٰ اے موسیٰ لا تخف نہ ڈر انی بے میں لا یخاف لدی المرسلون نہیں دلتے میرے پاس بھیجے گئے الا مگر من ظالمہ جس نے ظلم کیا سما بدلہ حسنا پھر تبدیل کر دیا نیکی کو وعدہ سو ان برائی کے بعد یعنی کہ برائی کے بعد نیکی کر لی تو انی پس بے شک میں غفور رحیم بہت زیادہ بخشنے والا بہت زیادہ مہربان اور رحم کرنے والا ہوں وہ ادخل یداک فی جیبک اور داخل کر اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں تخرج وہ نکلے گا ہیں یہ جیب غریباں وہ ادخل اور داخل کر کا اپنے ہاتھ کو فی جیبک اپنے گریبان میں تخرج وہ نکلے گا بیضاء سفید من غیری سوء بغیر بیماری کے فیتس کی آیات نو نشانیوں میں الا فرعو کی طرف با قومی اور اس کے قوم کی طرف انکان قوم فاسقین بے شک وہ ہمیشہ سے ہی نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں بے شک وہ نافرمانی کرنے والے لوگ تھے فلما جات ہم آیاتنا مبسرا تن جب آئی ان کے پاس والی نشانیاں مبسرا تن کھول دینے والی تال انہوں نے یعنی آنکھیں کھولنے والی قال انہوں نے کہا حاضر المبین یہ جادو ہے کھلا باز وجہ بھی اور انہوں نے انکار کیا اس کا بس طریقہ نہ حالانکہ یقین کر چکے تھے اس کا ان کے دل ظلم و ظلم اور تکبر کی وجہ سے فنظور پستو دیکھ کے انجام فساد کرنے والوں کا وَلَقَدْ آتَيْنَا تحقیق ہم نے دیا داوود کو و اور سلیمان کو علماً علم علم و اور ان دونوں نے کہا الحمد للہ دی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں فخر فضلنا جس نے ہم کو فضیلت دی علا کثیر من ببادی المؤمنین اپنے بہت زیادہ مؤمن بندوں پر و وارثہ سلیمان داودہ اور وارث بنا سلیمان داود کا وقال اور کہا یا ایوہ الناس وہے لوگو علمنا ہم سکھائے گئے ہیں منطقت تیری پرندوں کی بولی ب اوتینا اور ہم دیے گئے ہیں منق شین ہر چیز سے انہاد علہ الفبین یقیناً یہ فضل ہے بہت واضح برشی علی سلیمانہ اور اکٹھا کیا گیا سلیمان علیہ السلات و سلام کے لیے جنوب ہو اس کا لشکر بن ال جنوں اور انسانوں سے وقت اور پرندوں سے قوم یو زون وہ الگ الگ تقسیم کیے جاتے ہیں یا وہ روکا جاتا ہے پس وہ روکا جاتا ہے وہ لشکر حتی حتی کہ جب وہ آئے الہباد نبلی چیونٹیوں کی بادی پر قالت نملا تنو کہا ایک چیونٹی نے یا ایوہن نملو ای چیونٹیو ادخلو مساکینکم داخل ہو جاؤ اپنے گھروں میں لا يحتمنکم سلیمانو نہ روند دے کچل دے تم کو سلیمان و جنودو اور اس کا لشکر وہ ہم لا يشعرون اس حال میں کہ وہ شعور نہ رکھتے ہوں فتبس ما واحکم من قولیہ پس وہ مسکرائی ہنستے ہوئے اس کی بات سے وقالا رکحا ربی اے میر رب مجھ کو توفیق دے ان عشکرا نعمت کا کہ میں شکر کروں تیری نعمت کا اللہ تیم تلیہ وہ نعمت جو تون نے مجھ پر کی ہے وہ اللہ والدہ اور میرے والدین پر وہ کہ میں عمل کروں نیک ہو جو جس کو تو پسند رحمت کی کا تو داخل کر مجھے اپنی رحمت کے ساتھ کی عبادی کا صالحین اپنے نیک بندوں میں وہ تفقا دت اور اس نے گم پایا ایک پرندے کو پکالا کہا ماں لیا کیا ہے مجھے نہ ارا نہیں میں دیکھتا الخا ہوں امکان من الغائبین یا وہ ہے غائب ہونے والوں میں سے لاؤعبی بننہو میں اس کو ضرور عذاب دوں گا عذابا شدیدہ سخت عذاب سخت صدا اولا اذبحنہو یا میں اس کو دوا کر دوں گا اولا یعتینی یا وہ لائے میرے پاس بھی سلطان مبین وعد دلیل فماکہ تھا غیرہ بعیدن پس ٹھہرا وہ تھوڑی ہی دیر خطالعہ اس نے کہا آحت تو میں نے احاطہ کیا ہے بیما اس چیز کا لم تو ہٹ بھی ہی جس کا احاطہ تو نے نہیں کیا بچے تو کا اور میں لایا ہوں تیرے پاس بن صبا ان صبا سے بنابا یقین ایک یقینی خبر انی وجہ تمرعن میں نے پایا ہے ایک عورت کو تم لکم جو ان کی مالک ہے وہ اوتیت اور وہ دی گئی ہے بنک الشین ہر چیز سے ولا اور اس کے لیے عرش و عدیم ہے تخت ہے بہت بڑا وَجَتُّهَا وَقَوْمَهَا میں نے پایا ہے اس کو اور اس کی قوم کو کہ وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو من دور اللہ اللہ کے سیوا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَرْمَزِيَّنِ کیا ہے ان کے لئے شیطان نے اعمال ہم ان کے اعمال فَسَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ پس نے روک دیا ہے ان کو راستے سے فَهُمْ لا يَحْتَدُون پس وہ ہدایت نہیں پاتے اللہ اس تاکہ وہ نہ سیدہ کریں لِلَّهِ الَّذِي اُسْا اللہ کو يَخْرُجُ الْقَبْعَ جو نکالتا ہے پوشیدہ چیز کو فِي السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ آسمانوں اور زمین میں وَيَعْلَمُوا اور جانتا ہے ما تُخْفُوْنَا جو تم چھپاتے ہو وَمَا تُعْلِلُونَ اور جو تم علانیتاً ظاہر کرتے ہو اللہ, اللہ تعالیٰ لا نہیں ہے کوئی الہ الا ہوا مگر وہی رب العرش العظیم ورب ہے عظیم عرش کا طالا کہا سننظر سننظر ان قریب ہم دیکھیں گے اسدقتہ کہ تو نے سچ کہا ہے ہم کنتم من القاذبین یا ہے تو جھوٹوں میں سے اذهب بھی کتابی یہ ہادا لے جا میرا یہ خط القی پس ڈال دے تو عزت والا بسکمان کی طرف سے ہے اور بے شک بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے ہے جو بےحد مہربان نہایت رحم والا ہے اللہ تعلّ علیہ کہ نہ تو میرے مقابلے میں سرکشی وقتونی اور آؤ میرے پاس مسلمین فرما بردار ہو کر قالت اس نے کہا یا ایوہ الملعو اے سردارو افتونی مجھ کو uh, فتوہ دو مجھ کو, uh, مشورہ دو فی امری میرے معاملے میں ما کنتو قاطعتا امرن نہیں ہمیں فیصلہ کرنے والی کسی کام uh, کا حتی تشہدون حتیٰ کہ تم گواہ ہو تم موجود ہو قال انہوں نے کہا نحن اولو uh, ہم ہیں قوت والے و اولو بسن شدید اور سخت جنگ والے بال امر علی اور معاملہ تیرے سپرد ہے تیری طرف زوری فنزوری تو دیکھ مادہ تمرین تو کیا حکم دیتی ہے قالت اس نے کہا ان الملو کا بے شک بادشاہ ادا داخل وریتن جب داخل ہوتے ہیں کسی بستی میں افسادوہ تو اس کو خراب کر دیتے ہیں و جلو عزت اہلیہ عدل اور بنا دیتے ہیں اس کے عزت والوں کو ذریع وہ قزال کا یہ فعلون اور وہ اسی طرح کرتے ہیں وہ اندی یتین اور بے شک میں بھیجنے والی ہوں ان کی طرف ایک تحفہ فنادرا تن پس میں دیکھتی ہوں دیکھنے والی ہوں بیما یر جلمرسل کیا لوٹتے ہیں بھیجے گئے کس چیز کے ساتھ لوٹتے ہیں بھیجے گئے تاسد یعنی کہ فلما جاسلیمان نہ جب وہ آئے سلیمان کے پاس کالا اس نے کہا تمنی کیا تم میری مدد کرتے ہو بھی مال ان مال کے ساتھ فما آتا اللہ ہو جو اللہ تعالی نے مجھ کو دیا ہے خیرن بہتر ہے مما اس سے جو تم کو دیا ہے بل بلکہ ان تم تم لوگ بھی یا تم بےحدی اپنے تحفے پر تفرحون خوش ہوتے ہو ارجے لوٹ جاؤ ان کے پاس فلا ناتی انہم بھی دن ہم لے کر آئیں گے ان کے پاس ایسا لشکر لا لال ہاں نہیں ہوگا مق, ہوگی مقابلے کی قوت ان کے لیے اس کے ساتھ والا نخری چننا ہوں اور البتہ ان کو ضرور نکالیں گے بن اس سے عدلہ تنظیل کر کے وہ ہم اس حال میں کہ وہ حقیر ہوں گے اللہ کہا یا ایوہ الملہ اے سردارو ایوکم یعتینی کون تم میں سے لائے گا میرے پاس بیارشی اس کا تخت قبل ان یعتونی مسلمین سے پہلے کہ وہ آئیں میرے پاس فرما بردار ہو کے من کہا ایک قوت والے خبیص جن نے انا آتی کبھی ہی میں لاتا ہوں وہ تیرے پاس قبل ان تقوم من مقامی کا اس سے پہلے کہ تو کھڑا ہو اپنی جگہ سے انی علی نقبی ان امین اور بے میں اس پر بہت زیادہ قدرت رکھنے والا امانت دار ہوں کہا اس شخص, اس جن نے اس شخص نے علم من جس کے پاس کتاب کا علم تھا یہ بھی جن ہی تھا انا آتی کا بھی ہی میں وہ لاتا ہوں تیرے پاس قبل اس سے پہلے کے لوٹے تیری طرف تیری نگاہ فلم آ ہوں پر جب اس نے اس کو دیکھا دیكھا مستقرو کہ وہ ٹھہرا ہوا ہے اس کے پاس پڑا ہوا ہے اس کے پاس کالا کہا ربی یہ میرے رب کا فضل ہے یہ بلوا نہیں تاکہ وہ مجھ کو اشکرو کے میں اس کا شکر گزار بنتا ہوں یا نہ شکری کرتا ہوں امن جو جس نے شکر کیا اپنے ہی فائدے کے لیے اپنے ہی جان کے لیے امن کافر اور جو کفر کرتا ہے نہ کرتا ہے غنی ان قریب میرا رب بے نیاز ہے بے پرواہ ہے بہت زیادہ عزت والا ہے کالا کہا نکی رولا عرصہ اس کا تخت اس کے لیے اجنبی بنا دو تبدیل کر دو نند ہم دیکھتے ہیں اتحتا دی کیا وہ راہ پر آتی ہے ہدایت پاتی ہے ہم تکون من الذین لا یحتدون یا ان میں سے ہوتی ہے جو راہ نہیں پاتے فلمہ جات جب وہ آئی کہا گیا اہاک ادا عرشو کی کیا اسی طرح ہے تیرا تخت قالت اس نے کہا کہ انہو ہوا گویا کہ یہ تو وہی ہے و او تین العلم من قبل ہا اور ہم دیئے گئے ہیں علم اس سے پہلے و کنہ مسلمین اور ہم خرمابردار ہیں و صدہا اور اس اور اسے روکے رکھا ما اس چیز نے کان تعبد من دون جن کی وہ عبادت کرتی تھی اللہ کے سوا انہا کانت من قوم کافر ان کافرین بے شک وہ تھی کافر قوم میں سے قیرالہا کہا گیا اس کے لئے ادخل السرحہ داخل ہو جا محل میں فلمہ راتھو پس جب اس نے اس کو دیکھا لجتن تو محسوس کیا اس کو گہرا پانی وَقَشَفَتْ عَنْ اور اس نے کھولا اپنی سے قالا کہا بے شک وہ ربی اہم کالا اس نے کہا ربی احمر رب انی تو نفسی میں نے ظلم کیا ہے اپنی جان پر وہ اسلم اور میں فرما بردار ہوتی ہوں معا سلیمان سلیمان کے ساتھ لہر رب العالمین اللہ کے لیے جو رب ہے جہانوں کا ولاقت ارسل اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو انحب اللہ کے اللہ کی عبادت کرو خاضہ فریقہ یک تسیمون تو اچانک وہ دو گروہ بن گئے اپس میں جھگڑا کرنے والے بالا کہا یا قوم یا میری قومنی ابھی صحیح آتی کیوں تم جلدی طلب کرتے ہو برائی کو قبل حاصل آتی اچھائی سے پہلے لولا تصفی اللہ کیوں نہیں تم بخشش طلب کرتے اللہ تعالیٰ سے اللہ ترحمون تاکہ تم رحم کیے جاؤ انہوں نے کہا تو نہ بکا وبی بم ہم نے بدش گنی لی ہے تیرے ساتھ اور ان کے ساتھ جو تیرے ساتھ ہیں کہا کالا تمہاری اللہ کے پاس ہیں انتم تم جو آزمائے جا رہے ہو ایسی قوم ہو جو فطرے میں مبتلا ہے وہ کانا پھر مدینہ دی کسات اور تھے مدینہ میں نو شخص یوگ فی پھر جو وہ زمین میں فساد بھی پا کر رہے تھے بال اسلح اور اصلاح نہیں کرتے تھے کال انہوں نے کہا تقاصا بلاہی قسم اٹھاؤ اللہ کی رانبئی تنہا ہو وہ ہو کہ ہم ضرور رات کے وقت حملہ کریں گے اس پر اور اس کے اہل پر علی ولی کی ہی پھر ہم کہیں گے اس کے وارث کو ماں شہدنا نہیں ہم موجود تھے یا نہیں تھے ہم حاضر ماں کا اہلی ہی اس کے گھر والوں کے ہلاک ہونے کے وقت وہ انساد یقون اور بے ہم سچے ہیں بکر مکرن اور انہیں ایک چال چلی مکر نا مکرن اور ایک تدبیر کی ہم نے لا اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے مکریم کیسا انجام تھا اور ان کی قوم کو بھی سب کو فتیل کب یو تو خوابی یا بس یہ ان کے گھر ہیں گرے ہوئے بیما ظالم وجہ سے جو انہوں نے ظلم کیا انفیدال نے قومی یا علمون بے شک نشانی ہے جاننے والی قوم کے لیے وہ انجین امن و کارو یت اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور وہ بچتے تھے پرہیزگار تھے, تھے. وَلوتن اور لوتن اور لوٹ وہ اس طرح ہی جب اس نے اپنی قوم کو کہا ات اتون تھا کیا تا کہ تم اتے ہو فحاشی کو ان تم تبصرون جب کہ تم دیکھتے ہو ان انتم لا اتون الرجال شهوۃن کیا تماتے ہو مردوں کو شہوت کے ساتھ من دون النسائی عورتوں کے علاوہ بل انتم قوم قوم تجھالون بلکہ تم ایسی قوم ہو جو جہالت برتتے ہو فما كان جواب قوم ہی پس نہیں تھا اس کی قوم کا جواب اللہ ان مگر یہ کہ انہوں نے کہا اخرجو على لوط نکال دو لوٹ کی آل کو من قریت اپنی بستی سے اناسنگ ہارون یہ ایسے لوگ ہیں جو بہت پاک باز بنتے ہیں انجئی نہ ہوا اللہ ہو بسم نے نجات دی اس کو اور اس کے اہل کو علم رہا آتا ہوں مگر اس کی بیوی قدر نہا ہم نے اس کے بارے میں طے کیا تھا اناحا الحمدال اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں وہ سلام اللہ ابادی اور سلام ہے وہ اللہ کے اس بندوں پر جس کو اس نے چنا ہے ا الله خیر کیا اللہ تعالی بہتر ہے اما یشركون یا وہ جن یہ شریک ٹھہراتے ہیں ام من خلق السماوات والارضا کہ وہ ذات جس نے پیدا کی آسمانوں کو اور زمین کو وانزل الکوم من السماء ماءا اور آسمان سے بہری نازل کیا ہے پانی تو انبطنا به حدائق قصغائے ہیں اس کے ذریعے باغات ذات بہجت زیادہ بہجت رونق والے ما کان لکم ان تو شجرا نہیں تھا تمہارے لیے ممکن کہ تم کو اگاتے اعلیٰ اللہ کیا ہے اعلیٰ اللہ کے ساتھ بل ہوں قوم یا بلکہ وہ قوم ہیں جو راستے سے ہٹے ہوئے ہیں امن ام جال الارا کیا جس, جس جس ذات نے بنایا ہے زمین کو کرار ٹھہرنے کی جگہ انہار اور اس کے درمیان بنائے ہیں دریا اور بنائے ہیں اس کے لیے پہاڑ جزا اور اس نے بنایا ہے دو پہاڑوں کا دو سمندروں کے درمیان پردہ اور علا ہُ اللہ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اللہ ہے بل اکثر ہم لاہم بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے امن ام جیب المسترہ یا کیا وہ جو قبول کرتا ہے مسترد کی دعا کو یا سنتا ہے مسترد مجبور کی پکار کو اذا دعاءو جب وہ اس کو پکارتا ہے وہ یکشف السوء آ اور دور کرتا ہے برائی کو تکلیف کو وہ يجعلکم خلفاء الارض ير بناتا ہے تم کو زمین میں جانشین ا واللہ ما اللہ کے ساتھ کوئی اور ہرہ ہے قلیلا ما تذکرون تم بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو ام يهدیکم فی ظلمات البر والبحر کیا یا وہ جو تم کو ہدایت دیتا ہے تمہاری رہنمائی کرتا ہے فیر ظلمات البری والبحر کی اور تری کے اندھیروں میں رمئن یرسل الریاحہ اور جو بھیجتا ہے ہواوں کو بسرن خوشخبری بنا کر بین یدی رحمتی ہی اپنی رحمت سے پہلے اَا اِلَهُمَّا عَلَّهُ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے تَعَالُ اللہ عَمَّا يُشِرِكُونَ بلند ہے اللہ تعالیٰ اسے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں امدا الخر کا کیا وہ جو پیدا کرتا ہے تخلیق کی پیدائش کی ابتدا کرتا ہے تم میں پھر وہ اس کو دہراتا ہے لوٹاتا ہے اور اردو کو کم ارض اور جو رزق دیتا ہے تم کو آسمانوں اور زمین سے الا ہوں گا اللہ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے بول کہہ دیجیے ہا تو برہانکم لے او اپنی مضبوط دلیل ان تم صالقین اگر تم سچے ہو کل کہتی دیئے لا یعلم من فی السماواتی والارض نہیں جانتا زمین اور آسمان میں جو ہے الغیبہ غیب کو اللہ مگر اللہ تعالیٰ وما یشعرون اور نہیں وہ شعور رکھتے ایانا یبعاتون کے وہ کب اٹھائے جائیں گے بلکہ دارہ کا علم ہم بلکہ ختم ہو گیا ہے ان کا علم آخرت کے بارے میں بلہم بلکہ وہ فی شک منہ اس کے بارے میں شک میں ہیں بل بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں وقار الذين كفروا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ايدا كنا ترابا کہ جب ہم ہو جائیں گے مٹی واابا انا اور ہمارے آبا ا اننا كبش ہم لمخرج من البتا نکالے جانے والے ہیں لقد وعدنا هذا نحن تحقيق وعدہ دیے گئے ہیں اس کا ہم بابا انا من قبل اور ہمارے آبا بھی سے پہلے ان اللہ الا اصافير الاولی نہیں ہیں یہ مگر پہلے لوگوں کی فرضی کس کہانیاں کل کہتے ہیں یہ چلو پھر زمین میں فن پس تم دیکھو کئی کان عاقبت المجرمین کیسے ہوا جرم کرنے والوں کا مجرموں کا انجام ولاۃ حضن الحم اور نہ پر غم کھا والی غی فن اور نہ تو ہو جا تنگی میں بن چیز میں سے جو یہ مکر کرتے ہیں تدبیریں کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تمہارے ہی اس میں سے کچھ جو تم جلدی مانگ رہے ہو وہ ربا کا اور بے شک رب فضل والا ہے لوگوں پر ولا کنہ اکتھرا ہوں لاشکرون لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے ان ربا کا یا لنگ جانتا ہے ما تو کن جو چھپاتے ہیں ان کے سینے ما اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں ما من فی اور نہیں ہے کوئی غائب چیز آسمان میں بل ارضی اور زمین میں اللہ فی کتاب مبین مگر باد کتاب میں ہے بنی اسرائیل بے شک یہ قرآن بیان کرتا ہے بنی اسرائیل پر اکثر الدی اکثر باتیں اس میں سے یکون جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں وہ اندن اور بے شک وہ یہ ہدایت ہے رحمتن و ہے مؤمنین اہل ایمان کے لیے انبا کا بے شک تو ربی بینہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان بھی حکم ہی اپنے حکم کے ساتھ بحول عزیز العلیم اور وہ خوب والے بہت زیادہ جاننے والا ہے والنا کلا تصبی المغتا بے شک آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو بلا تسب السمت دعا اور نہ ہی آپ سنا سکتے ہیں بہرے کو پکار ادا ولو جب وہ پیٹ پھیر کر پلٹ جائیں بما ان تب ہادی، اور نہیں آپ ایک ہدایت دے سکتے اندھوں کو ان ضلالتہم ان کی گمراہی سے ان تصبعو آپ نہیں سنا سکتے الا مگر من ان لوگوں کو یؤمنو بیااتینا جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیات پر وہ مسلمون پس وہ مسلمان ہیں وادا وقع القول علیہم اور جب ان پر بات واقع ہو جائے گی اخرجنا لهم دابۃ من الارض ہم نکالیں گے ان کے لیے زمین سے ایک جانور توکلمہم جو ان سے کلام کرے گا ان الناسقام بیااتینا لا یؤمنو کہ بے شک لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے وَيَوْمَنَحْشُرُ مِنْ کُلِّ اُمَّتِ اِنْ فَوْجَا اور اس جن ہم اکٹھا کریں گے ہر امت سے ایک گروہ کو ممن ان لوگوں میں سے یکدیو بھی آیاتینا جو جو دلاتے تھے ہماری آیات کو فہم يُوزَعُونَ پس وہ روکے جائیں گے حَتَّى اِذَا جَاؤُو حتیٰ کہ جب وہ آئیں گے تعالیٰ کہا اکردب تم بھی آیا تھی گا کیا تم نے جٹلایا تھا میری آیات کو ورم تو ہا علم حالانکہ تم نے اس کے بارے میں پورا علم حاصل نہیں کیا نہیں یہ حد کیا تم نے ان کا علم کے اعتبار سے اما اذا اما کم تم تعملون یا کیا تھے تم عمل کرتے وواقع القول ول <عَلَيْهِم> اور ان پر بات واقع ہو جائے گی بھی ما ظالمون کے ظلم کی وجہ سے تو ہم لا پس وہ نہیں بولیں گے علم یارو کہ انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ ہم نے بنایا ہے رات کو لیسکون فی ہی تاکہ وہ اس میں آرام کریں سکون حاصل کریں ون نہارا مبصرا اور دن کو روشن ان نفیدار کل آیات بے اس میں البتہ نشانیاں ہیں قومی امینون ایمان لانے والے جس کو اللہ تعالیٰ چاہے وہ کل اتو ہو اور سارے کے سارے آئیں گے اس کے پاس زلیل ہو کر دیکھے گا پہاڑوں کو ترل جبال تم کو تو سمجھے گا سمجھتا ہے جمے ہوئے وہ یہ تمر مرر صاحب اور وہ اڑیں گے وہ بادلوں کے اڑنے کی طرح یہ چلیں گے بادلوں کے چلنے کی طرح سن اللہ ہی اللہ تعالیٰ کی یہ کار گری ہے اتقنا کا نق جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے اندا خبیر قانون وہ خوب خبر رکھنے والا اس چیز کی جو تم کرتے ہو منجاطی جو لایا کی فلاح خیر المنہا اس کے لیے اس سے بہتر ہے وهم من اور وہ گھبراہٹ سے یوم ایزن یوم ایزن اس دن آمین امن میں ہوں گے تو منجا بہی آتی اور جو لایا برائی وجوہ وہم فن تو ان کے چہرے آگ میں اونٹھے کر دیے جائیں گے حل تجزونا نہیں تم جزا دیے جاؤ گے بدلہ دیے جاؤ گے الا مگر ما کنتم تعملون اس کا ہی جو تم کرتے تھے انما امرت بیشک میں تو صرف اور صرف حکم دیا گیا ہوں ان اعبد رب هذه البلدۃ التي کہ میں عبادت کروں اس شہر کے رب کی الذي حرمها جس کو اس نے حرام قرار دیا ہے اس کو حرمت والا بنایا ہے ولا كل شيء اور اس کے لیے ہر چیز ہے کہ امرت اور میں حکم دیا گیا ہوں ان اكون من المسلمین کہ میں ہو جاؤں مسلموں میں سے قرآن یہ کہ میں سے پس جو ہدایت پاتا ہے ہے تو تو اپنے ہی دیئے اپنے ہی درس کے یہ دیجئے انما أنا من بے شک میں تو صرف ڈرانے صرف والوں میں سے ہوں الحمد للہ اور کہہ دیجئے کہ تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے ہیں ان قریب تم کو دکھائے گا اپنی ان کو پہچانو گے تمام ابو کا بے غافر اور آپ کا رافر نہیں ہے اس چیز سے جو, وہ جو تم عمل کرتے ہو